صبک اللہ, شدید العقاب صدق اللہ آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس سے شروع ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے مسلمانوں بچو اس عذاب سے جو کہ خصوصی طور پر صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا اے مسلمانوں بچو اس عذاب سے جو کہ صرف خصوصی طور پر صرف گناہ کو نہیں پکڑے گا بلکہ بے گناہوں کو بھی پکڑے گا عذاب آئے گا تو گناہ گار جو ہیں ان کو بھی پکڑے گا اور جو بے گناہ ہے وہ بھی اس آزاب کے لپیٹ میں آئیں گے شدید القاب اور جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے عقاب سزا کو کہتے ہیں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس ہے اس میں اللہ جل جل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس عذاب سے بچو جو صرف گناہگاروں کو اپنی پکڑ میں نہیں لے گا بلکہ بے گناہوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لے گا اور اللہ کا عذاب ایسا عذاب نہیں ہے کہ اس سے کسی کی جان چھوٹ سکے الحمدللہ سورہ انفال کی آیتیں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سورہ انفال کون سی جنگ کو بیان کر رہا ہے جنگ بدر کو جنگ بدر کی کچھ تفصیلات اور مسلمانوں پر اللہ تعالی کے انعامات اور اس جنگ سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہے یہ قرآن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں جنگیں بیان کی جائیں گی اور اس میں بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ ہوگا یہ قرآن تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے نصیحت کے لیے کیونکہ کہ قرآن در اصل نصیحت کی کتاب ہے انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے انسان کو اپنا ظاہر کیسے بنانا چاہیے اور اپنا باطن کیسے بنانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کیسے ماننی ہے یہ قرآن کریم انسانوں کو سکھاتا ہے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کا واقعہ جنگ بدر سے پہلے بیان ہو رہا ہے سوریہ عمران میں اور جنگ بدر کا واقعہ سورہ انفال میں بیان ہو رہا ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنگ بدر تو پہلے ہوئی ہے جنگ احد بعد میں ہوئی ہے تو ترتیب کیوں نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے جہاں بھی کوئی واقعہ نصیحت کرنے کے لیے مناسب ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے بات سمجھ رہی ہے اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو نصیحتوں کا جو سلسلہ سورح انفال میں شروع کیا ہے یہ آیت نمبر 24 سے شروع ہو جاتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے مسلمانوں جس وقت پیغمبر آپ کو بلائے تو آپ لبیت کہیں وعالموا ان اللہ یحولو بین المرء و قلبہ اور اس بات کو جان لو کہ اچھے کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے برے کاموں سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے ان نصیحتوں کو کل کے سبق میں ہم نے الحمد تفصیل سے بیان کیا ہے آج کے سبق میں اس آیت میں ایک اور اہم بات بیان کی جا رہی ہے کل کے سبق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں نیک کام کرنے کی رغبت دل میں پیدا ہوئی ہے جلدی کرے گناہ سے بچنے کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی ہے جلدی کرے آج کے سبق میں آیت نمبر پچیس میں اللہ جل جلال ہو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کافی نہیں ہے آپ بہت بڑے صوفی صافی ہیں آپ کے گھر میں نمازیں ذکر و اذکار وظائف و استغفار ماشاءاللہ اللہ آپ کا گھر آباد ہے لیکن آپ کے پڑوس میں لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کو دین کا پتہ ہے شب و روز گانے بج رہے ہیں فلمیں اور گندی ہر قسم کی چیزیں ان کے گھروں میں ہیں لیکن آپ کبھی بھی ان کو نصیحت نہیں کرتے یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس آیت میں اس موضوع کا بیان ہے کہ آپ خود تو بہت اچھے آدمی بن گئے ہیں لیکن دوسروں کا بھی خیال کریں صرف اپنی ذات کو ٹھیک کر لینا صرف اپنی شخصیت کی اصلاح کر لینا یہ کافی نہیں ہے آپ کے علاوہ آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں آپ کی بستی میں آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش ضروری ہے جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے آیت نمبر پچیس کے ترجمے کو اب دوبارہ سنتے ہیں تو ہمیں بات کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی وہ فِتْنَةً بشتے رہو اس عذاب سے لا لاطسی بن ظلموا کمخا خاصتا جو کہ صرف گناہگاروں کو اپنی پکڑ میں نہیں لے گا بلکہ بے گناہوں کو بھی پکڑے گا بے گناہوں کو بھی اپنی گرفت میں لے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے عمومی عذاب آتا ہے سب لوگ پکڑے جاتے ہیں آیت نمبر پچیس میں اللہ جل الح مسلمانوں کو ایک ایسے گناہ سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں حکم فرما رہے ہیں جس کا عذاب سب پر آتا ہے جب لوگ وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا سب کو ملتی ہے اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے سب کو سزا ملتی ہے گناہ کو بھی سزا ملتی ہے اور بے گناہ کو بھی سزا ملتی ہے یہ بہت اہم سوال ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے کا گناہ ہے اب پہلے آپ کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سمجھانا پڑے گا آسان کر کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امر بالمعروف کرنے اور نہیں ع منکر کرنے کا حکم دیا ہے اگر کوئی امر بال اور نہیں آنل منکر نہ کرے تو یہ گنا ہے اب امر بالمعروف کیا ہے امر بالمعروف کے معنی کیا ہے نہیں انل منکر کے معنی کیا ہے امر بالمعروف کا مطلب ہے اچھے کاموں کا حکم کرنا اور نہیں انل منکر کا معنی کیا ہے برے کاموں سے لوگوں کو روکنا اب ایک شخص تو خود بہت اچھا ہے لیکن اچھے کاموں کا یعنی نماز کا کسی کو حکم نہیں کرتا ہے برے کاموں سے یعنی چوری وغیرہ سے لوگوں کو نہیں روکتا ہے تو یہ گناہگار ہے امر بالمعروف اور نہیں آن منکر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر مسلمان امر بالمعروف اور نہیں آن منکر نہیں کریں گے اچھے کاموں کا حکم نہیں کریں گے اور برے کاموں سے نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب ایسا عذاب ہوگا جس میں حاجی صاحب بھی پکڑے جائیں گے اور شرابی صاحب بھی پکڑے جائیں گے نمازی صاحب بھی پکڑے جائیں گے اور چور صاحب بھی پکڑے جائیں گے سب یہ بات تو سمجھ میں گئی نا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تو انصاف کرنے والا ہے اب یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اتنا بڑا حاجی ہوں نمازی ہوں غازی ہوں عذاب چور پر آنا چاہیے عذاب غلط کام کرنے والوں پر آنا چاہیے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا میرا کیا گنا ہے سزا گناہ کو ملنی چاہیے نا میں تو بے گناہ ہوں مجھے کیوں سزا مل رہی ہے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو رہا ہے دوسروں کے گناہ کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد نے سبق یاد نہیں کیا اس کو سزا ملے گی تو محمد کو کیوں ملے گی اس نے تو یاد کیا ہے نا یہ سوال چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے دوبارہ کہتا ہوں اللہ جل یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہیں عنل منکر نہیں کریں گے تو آپ لوگوں پر ایسا عذاب آئے گا جس میں اچھے بھی برے بھی نیک بھی اور بد بھی سب پکڑے جائیں گے اس عذاب میں سب گرفتار ہوں گے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ گناہ کو تو سزا دی جاتی ہے بے گنا کو کیوں سزا دی جا رہی ہے جواب اس کا بہت آسان ہے یہ جس کو ہم نے گناہگار کہا ہے نا یہ مثال کے طور پر شراب پیتا ہے اللہ محفوظ رکھے دوسرا جسے بے گناہ کہا جا رہا ہے وہ اس معنی میں بے گنا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا لیکن وہ شرابی کو نہیں روکتا نا تو یہ گناہ ہے یا نہیں ہے تو دونوں گنہگار ہوئے یا نہیں ہوئے تو گنہ تو یہ بھی ہے نا یہ حاجی صاحب بھی گناہگار ہے یہ نمازی صاحب بھی گناہگار ہیں یہ غازی صاحب بھی گناہگار ہیں اللہ انصاف کرتا ہے اللہ عادل ذات ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا سبحان اللہ ٹھیک ہے حاجی صاحب شراب پینے کی گناہ میں مبتلا نہیں ہے لیکن اس کو نہ روکنے کے گناہ میں تو مبتلا ہے نا تو دونوں گناگار ہوئے یا نہیں ہوئے تو سب کو پکڑا جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت اللہ تعالی صرف ایک انسان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا بلکہ پوری انسانیت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے پورے معاشرے کو درست کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اسلام اور ایمان کی نعمت عطا کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں آپ کے محلے میں آپ کی بستی میں آپ کے معاشرے میں آپ کے شہر میں کوئی گناہ جو ہے پیدا ہوا تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسے پروان چڑھنے اور ترقی کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ایسا نہ کیا یعنی گناہ کو دیکھتے ہوئے طاقت ہونے کے باوجود نہ روکا تو اللہ تعالی ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے سب پر عذاب مسلط کر دیں گے جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ وہ جو بے گناہ صاحب ہیں ان کا بھی گناہ ہے یا نہیں ہے کوئی غلط نہ سمجھ لے کہ بے گنا کو کیسے اللہ عذاب دے گا نہیں وہ جو اچھائی کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا یہ بہت بڑا گناہ گار ہے اللہ جل جلالوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو یہ مجرم لوگ ہیں تو فرشتوں نے اللہ تعالی کو بتایا کہ وہاں تو ایک بہت عبادت گزار اور نیک انسان رہتا ہے اتنا نیک انسان ہے ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے اب اس بستی کو جب ہم تباہ کریں گے تو یہ نیک صاحب بھی اس میں مر جائیں گے نا اللہ جل جلال نے فرمایا فبد اوبی اسی سے شروع کرو عذاب اسی نیک سے شروع کرو یہ جو صوفی بنا ہوا ہے نا اسی سے عذاب شروع انسان ہے کہ جس کا چہرہ اللہ کے لیے غصہ کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں بدلا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی شریعت کے لیے اس کے چہرے پر کبھی بھی غصے کے آثار نہیں نظر آئے عورتیں بے پردہ گوم رہی ہیں بچے فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں جوان موبائلوں اور ٹی وی اور دوسرے گندے فلموں میں مصروف ہیں اور صوفی صاحب جو ہیں اپنے سر کو جھکائے استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے جاتے ہیں یہ کافی نہیں ہے اللہ کے لیے آپ کے اندر غیرت پیدا ہونی چاہیے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی شریعت کے لیے آپ کے اندر جذبات جوش مارنے چاہیے کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں میری مسلمان بہنیں ہیں یہ کیوں بدکاری بد اور تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے اندر غیرت پیدا ہونی چاہیے اللہ تعالی نے عذاب دینے والے فرشتوں کو کیا کہا کہ یہ جو صوفی ہے نا اسی سے شروع کرو سب سے پہلے عذاب اس کو دو اس لیے کہ اس نے کبھی بھی میرے لیے غیرت نہیں کی ہے میرے لیے یہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر نہ کرنے کا گناہ اتنا زیادہ سخت ہے آپ اگر خود اچھے ہیں اور لوگوں کو آپ نصیحتیں نہیں کرتے لوگوں کو آپ امر بالمعروف نہیں کرتے نہیں آنل منکر نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا کہ آپ اور آپ کے بچے بھی سب خراب ہو جائیں گے یہ جو سیلاب آ رہا ہے برائی کا گندگی کا موبائلوں کا ٹی وی کا اس میں آپ کے بچے بھی بہ جائیں گے ڈوب جائیں گے امر بالمعروف کے لیے طاقت کی ضرورت ہے دوسری بات میں نے شروع کی ابھی